اس حق میں آئیے سنیے دل سے قرآن و حدیث نحمده ونسلی مو اللہ رسول الکریم اماب باللہ سمعیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم انه لا اله الا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم لا اله الا الله دخل الجنه ربش رحلی صدری و یسرلی عمری وحل من السانی یفقو قولی <تصفيق> عقیدہ اور منحج عقیدہ لفظ تو عقد سے ہے جس کا معنی گرا لگانا ہوتا ہے تو ایمان کو عقیدے سے متاخرین علماء نے جو تعبیر کیا اس کی وجہ صرف یہ کہ ایمان ایک پختہ چیز پر یقین کرنے کا نام ہے ویسے قرآن اور سنت کی جو اصطلاح یا الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ایمان اور عمل ہے ایمان کے لیے لفظ عقیدہ عمل کے لیے لفظ منہج لوگ بول دیتے ہیں لیکن اگر آپ قرآن پاک پر غور کریں گے تو بار بار ایمان اور عمل کی بات ہوگی تو اصل نام اس سمجھو اعتقاد کا ایمان ہے اور ایمان کے چھ رکن ہیں جس طرح کے حدیث جبرائیل میں وارد ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام لبادہ بشریت میں آئے انتہائی سفید کپڑے اور انتہائی سیاہ کالے بال ان کے کوئی سفر کا نام و نشان ان پر نہیں تھا تو اچانک نمودار ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کر کے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سوال کیے پہلا سوال کیا اسلام کیا ہے دوسرا سوال کیا ایمان کیا ہے تیسرا سوال کیا احسان کیا ہے چوتھا سوال پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے یہ جو چار سوال تھے ان میں دوسرا جو سوال ہے نا ایمان کیا ہے فرما انت و باللہ بلاہ و ملا اکت ہی و کتب ہی و رسول ہی ولی مل ولقدر خیر ہی بشر رہی من اللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر فرشتوں پر قیامت کے دن پر اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر یقین کر لے یہ چھ رکن ایمان کے بیان کیے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان قیامت پر ایمان اور چھٹا تقدیر پر ایمان یہ چھ رکن عقیدے سمجھو اور ایمان کے ہیں تو بہت مختصر وقت میں اس کے اوپر تو تفصیلی بات نہیں ہو سکتی میں صرف جو ایمانیات کا پہلا رکن ہے ایمان باللہ اس کے حوالے سے چند گزارشات کر سکوں گا اللہ پر ایمان لانے کے لیے ایک تو یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے کئی لوگ اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں دہر یہ قسم کے لوگ وہ كہتے یہ کائنات بس ایک حادثے کی پیداوار ہے اور دہر اور زمانے کے ساتھ ہی یہ چیز چل رہی ہے کوئی اس کا موجد اور بانی اور پروردگار اور رب نہیں ہے وما یوہل کل دہر اس لیے ان کا نام دہریا پڑ گیا روس کے کیمونس قسم کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تو ایمانیات میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی ہستی کا اقرار کیا جائے کہ اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وجود قرآن سنت عقل اور فطرت سے ثابت کتاب و سنت میں تو بار بار اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے تو اگر اللہ کا وجود ہے تو تبھی اس پر ایمان لانے کی بات کی جاتی ہے اور جس کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے وہ اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اس کو اس کے ماننے کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ کائنات اپنے آپ وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے ہمارے ضلع گجرات کے اندر ایک گاؤں ہے کالرا کلاں وہاں پر ایک چودھری سرفراز احمد صاحب ہوتے تھے میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ مفت کتابیں دینی تقسیم کرتے ہیں تو میں ان کے تلاش میں ان کے گاؤں میں گیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ وہ گجرات شہر میں ان کی دکان ہے وہ اسپیس پارٹس کی گاڑیوں کی دکان تھی تو میں وہاں چلا گیا اور ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی کتابوں کا ایک سیٹ مجھے دیا ان کتابوں میں ایک کتاب انہوں نے لکھی اس کا نام ہے ہستی باری تالا تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق آیات احادیث عقلی باتیں بہت ساری لکھی انہوں نے اس میں ایک واقعہ لکھا کہتے ہیں کوئی فلسفی تھا تو وہ بندہ باہر کھیتوں کی طرف نکلا تو اس نے کسی کھیت میں دیکھا کہ تربوز کی بیل ہے اور بڑے بڑے تربوز اس کے ساتھ لگے ہوئے وہ سوچنے لگ گیا اتنا بڑا بڑا تربوز لگا ہوا ہے تو نرم و لازق سی بیل ہے اور اسی کھیت میں ایک درخت ہے بیر کا بہت بڑا اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے ہیں اب فلسفی منطقی قسم کے لوگ اپنی منطق ہر چیز میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ عقل تو یہ چاہتی ہے کہ جتنا بڑا درخت ہو پھل بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے اور جو نرم رادک سی بیل ہے اس کا پھل اس کے حساب سے لگنا چاہیے تو وہ بیر جو ہے نا وہ اس بیل کے ساتھ ہونے چاہئیں اور تربوز اس درخت کے ساتھ لگے ہوئے ہونے چاہیے پھر وہ کچھ دیر بعد اسی درخت کے نیچے ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تو کوئی پرندہ آیا وہ درخت پہ بیٹھا تو اس نے بیر کی کوئی چونچ ماری تو وہ نیچے گرا تو سیدھا اس کی آنکھ پر لگا فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا واقعی کوئی ہستی ایسی ہے جس نے سارا کام ہی پوری کاریگری کے ساتھ کیا ہے اس جگہ تربوز لگا آتا میری آنکھ کا تو دیوالیہ نکل جانا تھا تو اللہ رب العالمین کی کائنات جو ہے نا عقل والے لوگ اس پر غور کرتے ہیں اب صورت عالِ عمران کا آخری رکوع دیکھیں نا الباب عقلوں والے کون ہیں اللہ زین یز اللہ قیامم و قودن و ال جنوب یہ تو فی خل اللہ عقل <تصفح> والے وہ ہیں جو کھڑے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں پہلو کے بعد لیٹے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی تخلیق میں اسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں غور کرتے ہیں تو ان کو سمجھ جاتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے <تصفح> اور وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے تو پہلا اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لانا یہ ضروری ہے کہ اس کے وجود کا اقرار کیا جائے پھر اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے اس کی کتاب و سنت پر غور و خوض کر کے اہل علم نے تین قسمیں بیان کی توحید الوحیت توحید ربوبیت اور توحید الاسما وصفات توحید الوحیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عبادت کے جتنے کام بھی کرے صرف ایک اللہ کے لیے کرے کام بندہ کرتا ہے لیکن کرتا صرف اللہ کے لیے توحید ربوبیت میں ہوتا ہے کام اللہ کے ہیں اور اللہ کو ان کاموں میں اکیلا ماننا ہے جیسے پیدا کرنے والا صرف اللہ مالک صرف اللہ کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ زندہ کرنے والا صرف اللہ موت دینے والا صرف اللہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ اللہ کو اس کے کاموں میں اکیلا ماننا یہ توحید ربوبیت ہے اور بندہ اپنی عبادات صرف اکیلے کے لیے کرے یہ توحید الوحیت ہے اور اللہ کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفتوں میں اکیلا ماننا جیسے اللہ کے نام ہے اس طرح کے کسی اور کے نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ موتی ہے دینے والا ہے جس کا ترجمہ ہے داتا اللہ کے سوا اور کوئی داتا اور دینے والا نہیں ہے یہ اللہ کا نام ہے موتی سمیع اللہ کا نام ہے وہ ہر وقت ہر کسی کی سنتا ہے اللہ کے سوا اگر کسی اور کو ہر وقت ہر کسی کی سننے والا تسلیم کرو گے تو اس کا معنی اللہ کے اس نام میں تم مخلوق کو حصہ دار بنا رہے ہو تو اس کا ہر نام اس کی صفت کے اوپر دلالت کرتا ہے وہ سمیع ہے تو سننا اس کا وصف ہے وہ علیم ہے ہر چیز کو جاننا اس کی صفت ہے وہ قدیر ہے ہر چیز کے اوپر کمال قدرت یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے وہ اپنے اوصاف میں بھی اکیلا ہے اپنے ناموں میں بھی اکیلا ہے یہ توحید رسما وصفات ہے اور جو کلمہ ہمیں دیا گیا جس کے متعلق میں نے قرآن کی آیت پڑھی فعلم ان لا الہ إِلَّ اللہ جان لیجئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے یہ توحید الوحیت پر دلالت کرتا ہے اور اصل دعوت جس کے لیے انبیاء رسل دنیا میں بھیجے گئے وہ توحید الوحیت کی ہے توحید ربو بھی تو مکے کے مشرق بھی مانتے تھے قرآن پاک نے کئی جگہ ذکر کی ہے اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان کس نے پیدا کیے زمین کس نے پیدا کیے تو یہ کہیں گے لا یقول اللہ مشرق بھی کہیں گے یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے زندہ سے مردہ کو مردہ سے زندہ کو نکالنے والا اللہ ہے آسمان سے بارش کون برساتا ہے اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو یہ کہیں گے کہ اللہ برساتا ہے تو توحید و ربو تو مکے کے مشرق بھی مانتے تھے تو جس توحید کو منوانے کے لیے نبی آئے وہ توحید الوحیت ہے اس لیے ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی الوحیت کی دعوت دی ہے یا قومی بلّہ مالا میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور ہمیں بھی یہی کلمہ دیا گیا لا الٰہ اللہ امام بخاری نے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اوپر صحیح بخاری کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے باب العلم قبل القول والعمل بات کہنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے تو اللہ نے کہا فعلم انا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو جان لو خالی پڑھنا کام نہیں آئے گا اس کے مفہوم کو جان کر اس کے مطابق عمل کرو گے تو کلمہ کام آئے گا اسی جو میں نے صحیح مسلم کے عزیز شروع میں پڑھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من ماتا باہ ہوا یا علاموں لا اللہ دخل الجن جو بندہ اس حالت میں مر گیا وہ لا الہ اللہ کو جانتا ہوگا پھر وہ جنت میں داخل ہوگا تو لا الہ اللہ کو جاننا ضروری ہے کتنے لوگ ہیں لا الہ ال اللہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں لا الہ اللہ کہتا کیا ہے تو ذرا تھوڑا سا اس کلمے پر اس مختصر سی نشست میں آپ غور کریں لا الہ الا اللہ عربی کے جملے میں چار لفظ ہیں لا اللہ اور لفظ اللہ اب اردو میں عام طور پر جس کا ترجمہ تقریباً ہر جگہ کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے وہ عام طور پر یہ ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس ترجمے میں بھی چار ہی باتیں سمجھنے والی ہیں اللہ سوا عبادت اور لائق نہیں یہ چار چیزیں اللہ سوا عبادت اور لائق نہیں تو کلمہ نے پہلی بات ہمیں یہ سمجھائی ہے کہ اللہ اور سوا یہ دو وجود ہیں دونوں ایک نہیں ہیں جو اللہ ہے وہ سوا نہیں ہے اور جو سوا ہے وہ اللہ نہیں ہے ان دونوں میں فرق ہے جنہوں نے اللہ اور سوا میں فرق نہیں کیا انہیں سمجھ نہیں آئی کہ عبادت کس کی کرنی اور کس کی نہیں کرنی دونوں کے ایک سمجھ کے وہ سب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں شیخو پورا ضلع میں ایک قلعے والا دربار ہے وہاں سے ایک کتاب چھپی ہے سے حرفی معرفت سے حرفی شرفی رموز مارفت. جو بات توحید کے خلاف ہونا اور بات کی ہے کہ توانو کی پتہ اے تو مارفت دی گل ہے اب آپ بات سمجھ وہ کہتا کیا ہے سے ارفی رموزے مارفت میں اس نے پنجابی میں شعر لکھے ہیں ایک شعر اس نے لکھا دال دوستی رب دی لوڑ نہیں ڈال دوستی رب دی لوڑ نہیں قلعے والے دا پلڑا چھوڑ نہیں قلعے والے د گرد تو آف کر مکہ مکے جانے دی کوئی لوڑ نہیں یہ قصور نگاہ دا نا دانو رب ہو جو رب اور پیر میں فرق کرتا اس کی نگاہ کا قصور ہے اس لیے تو وہ ہمیں کہتے ہیں تاریخ اکھ نہیں ویکن والی ساری اکثر ویکو تو تتا لگے کہ رب تے پیر ایکو کو چی دو نہیں اس لیے تو کہتا ہے جب رب اور پیر ایک ہیں تو آپ کو لاکھوں روپیہ لگا کے مکے جانے کی کیا ضرورت ہے تو آف کرنا ہے تو قلعے والے کے دربار پہ کر لو تو رب اور پیر دونوں کو ایک بنا دیا اس کو کلمے کی کیا سمجھ ہے کلمہ تو اللہ اور سوا میں فرق کرتا ہے کلمے میں سوا کے لیے لفظ اللہ ہے اور رب العالمین کی ہستی کے لیے لفظ اللہ ہے ترجمے میں اللہ کا معنی ہے سوا اور لفظ اللہ کا ترجمہ اللہ ہی کیا جاتا ہے اس کا ذاتی نام ہے تو اللہ اور سوا دو وجود ہیں الگ الگ اللہ علیحدہ ہستی ہے اور سوا علیحدہ آستی ہے جو اللہ کے اوساف اور اس کی خوبیاں اور کمالات ہیں وہ اس کے سوا میں نہیں پائے جاتے فرق کر لو گے اگلی بات سمجھ آ جائے گی عبادت کس کی کرنی اور کس کی نہیں کرنی بڑے بڑے لوگوں کا یہاں بیڑا کرک ہو گیا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے کتاب ہے امداد المشتاق تھانوی صاحب نے اس میں ایک بڑی عجیب سی بات لکھی ہے عقیدہ وحدت الوجود اس کی ایک مثال دی تخم اور بیج تخم آپ کے سامنے ہو نا بیج تو ظاہر ہوتا ہے نظر آ رہا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ زمین میں ہل چلا کر زمین نرم کی اور وہ تخم اور بیج زمین میں دبا دیا اوپر سواگا پھیرا مٹی میں چھپ گیا اب جو ظاہر تھا اب باطن میں چلا گیا جب وہ باطن میں گیا تو اسی کے اندر سے ایک نرم و نازک سی سوئی پہلے نکلی ہلکے سے لپٹے ہوئے پتے آہستہ آہستہ اس میں قوت آتی ہے ایک ڈنڈی بن جاتی ہے پتے اس کے کھلے لگ جاتے ہیں وہی ڈنڈی اور ترقی کرتی ہے آہستہ آہستہ ایک تنا بن جاتی ہے تنے کے اوپر شاخیں لگتی ہیں شاخوں پر پتے لگتے ہیں پتوں کے اوپر پھر پھول لگ جاتے ہیں پھول کے بعد پھل بن جاتا ہے پھل پک کر تیار ہوتا ہے آپ چیرتے اور کھولتے اندر وہی بیج ہے تو کہتا ہے جب بیج ظاہر تھا یہ پودا درخت پورا اپنی تمام شکلوں کے ساتھ تنا شاخیں پتے پھل پھول یہ اس کا باطن اس کے اندر چھپا ہوا تھا بل اس کے اندر موجود تھا پھر یہ جب باتن میں چلا گا بلفیل اس کا ظہور ہو گیا اب تنا بھی اسی بیج کی شکل ہے شاخ بھی اسی بیج کی شکل ہے پتہ بھی اسی بیج کی شکل ہے پھل بھی اسی بیج کی شکل ہے پھول بھی اسی بیج کی شکل ہے یہ شکلیں جدا جدا ہیں وجود ایک ہے تو جدیے یہ کہتے ہیں کہ کائنات جب نہیں تھی نا اللہ ظاہر تھا پھر اللہ اپنے آپ کو باطن میں لے گیا یہ اول ظاہر کی تفسیر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو باطن میں لے گیا چھپا لیا اس نے اپنے آپ کو مخلوق سے اور یہ ساری کائنات الگ الگ شکلوں میں اسی وجود کا ہی مختلف حصے ہیں انسان بھی اسی کی شکل ہے جن بھی اسی کی شکل ہے پرندے بھی اسی کی شکل ہے درندے بھی اسی کی شکل ہے اشرات العرط بھی اسی کی شکل ہے یہ کائنات ساری ایک ہی وجود کی شکلیں ہیں تو جنہوں نے ساری کائنات کو ایک ہی وجود بنا دی ہے تو انہیں لا الہ الا اللہ کا کیا پتہ ہے لا الہ الا اللہ تو یہ وجود ہی دو بتاتا ہے پھر اگلی بات یہ ہے وہ جو ایک وجود اللہ کا وہ الہ ہے معبود ہے عبادت اس کی ہے سوا کی عبادت نہیں ہے اچھا اس ایک الہ کی عبادت ہے کیوں سوا کی عبادت کیوں نہیں ہم نے کرنی قرآن کی چند آئتوں پہ غور کیجئے پہلے اللہ تعالی نے سورت البقارا میں عبادت کا حکم دیتے ہوئے کہا نا سو بدو ربا کم اے انسانوں تم سب اپنے رب کی عبادت کرو بھائی رب کون ہے جس کی عبادت کرنی ہے کیونکہ رب تو بڑے بنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں نے مولویوں کو بھی رب بنایا ہوا ہے پیروں فقیروں کو بھی رب بنایا ہوا ہے قرآن کے ہے اتہ خزو احبارا ہُم بروح بنا ہم اور مول غلام سیدی ایک بریلوی عالم گزرے ہیں قریب دور میں ہی فوت ہوئے یہ جو ہمارے رویت الحال کمیٹی کے چیئرمین ہیں مفتی منیب صاحب ان کے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے انہوں نے تفسیر لکھی تبیان القرآن بارہ جلدوں میں چھپی ہے اس آیت کا ترجمہ انہوں نے یہ لکھا ہے اتہ خدو احبار ارباب مندون انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنایا اخبار حبر کی جمع ہے حبر عالم کو کہتے ہیں روحبان راہب سے ہے راہب ڈرنے والے فقیر پادری اور آج کے دور میں پیر دونوں کو ہی پیڑ لگتی ہے پادری ہو یا پیر ہو بات ایک ہی ہے لوگوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو بھی رب بنایا ہوا رب والے کام ان کے ساتھ کرتے ہیں فرون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا انا ربکم کمل کہنا اپنے آپ کو سب سے اونچا رب گھر میں اولاد نہیں ہے موسی علیہ السلام کو بیٹا بنا کے گھر میں رکھا تھا خود ساری کائنات کا رب بننے کا دعوی کر رہا ہے اتنی طاقت نہیں اپنے گھر میں اپنا کوئی وارث ہی پیدا کر لے آج بھی ایسے ہے نا دنیا داتا کہتی ہے دینے والا مانتی ہے وہ داتا صاحب کے اپنے گھر میں اولاد کوئی نہیں ہے وہ آپ کو اولاد دے سکتے ہوتے تو آپ خود کیوں مار عمرے تھے تو لوگوں نے بڑے لوگوں کو رب بنایا ہوا ہے اب کس رب کی عبادت کا حکم ہے یا سو بدو ربا کم تمام انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو بھائی رب کون ہے اللہ سی خالہ کا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ولہ سینا من قبل تمہیں نہیں صرف تم سے پہلے آنے والوں کو بھی پیدا اس نے کیا ہے پیدا کرنے والے کو رب کہتے ہیں اب غور کر لیتے ہیں کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق اور پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے اللہ خود قرآن میں پوچھتا ہے لوگوں سے حل من خال غیر اللہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جنہیں رب مانے بیٹھے ہو ارو نی مادا اللہ کہتا مجھے دکھاؤ اس زمین میں نے پیدا کیا کیا ہے کچھ بھی اللہ کے سوا پیدا کرنے والا کوئی نہیں خالق صرف ایک اللہ ہے تو اللہ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے اللہ خالق ہے اور اس کے سوا کی عبادت اس لیے نہیں کی جاتی یہ مخلوق ہیں اور اللہ قرآن میں ایک اور جگہ کہتے ہے سرد حج کے آخر میں ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا وجتماع الا يقينا الله ك سوا جن کو تم پکارتے اور پوجتے ہو ہر ایک مکھی مکی پیدا نہیں کر سکتے کئی لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہتے ہیں مولوی صاحب ਤੁਸੀਂ مکی کی گل کرتے ہو لوگاں نے بڑے بڑے جہاز پیدا کر دیتے ہیں فضا چھوڑنے بڑے بڑے مسافر لے کے جا رہے ہیں مکھی کی کوئی لا جا سکتی وہ ایک ہمارے پاس ایک شاعر آیا کرتے تھا وہ شعر میں انہوں نے اس کا جواب دی اس کا مطلب میں بتاتا ہوں وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالی نے مکھی پیدا کی نا اس میں نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے اب اللہ نے نظام بنا دیا دونوں ملتے ہیں تو مکھیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں آپ نے کوئی ایسا جہاز بنایا کہ نر بھی اور مادہ بھی اور دونوں ملیں تو جہاز پیدا ہوتے چلے جائیں اور یہ تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب وسائل وہ استعمال کر کے اللہ نے عقل دی تو کاریگری دکھا دیے یہ اسباب وسائل کس نے بنائے جن کو بروے کار لا کر تم نے جہاز بنایا لوہا کس نے اتارا ہے سورت حدید پڑا ذرا اللہ کہتا ہے یہ ہم نے لوہا پیدا کیا اور نازل کیا ہے یہ باقی مادنیات کون پیدا کرتا ہے سب چیزوں کا خالق اللہ ہے جب اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں تو بندگی کے لائق بھی کوئی نہیں دوسری بات عبادت کے لائق وہ ہوتا جو کسی کا محتاج نہ ہو جو محتاج ہو وہ عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا یہ بات بھی اللہ نے سورہ فاتر میں فرمائیس ان تم الفر و اللہ غنی الحمید اے تمام انسانوں تم سب اللہ کے در کے فقیر اور محتاج اور غنی اور تعریف والا اللہ ہے اللہ سب انسانوں کو کیا کہتا ہے یہ کیا ہے فقیر ہیں اچھا جس کو آپ فقیر سمجھتے ہیں دنیا میں منگتا کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی ایک منگتا دوسرے منگتے سے مانگ رہا ہو گلیوں میں لوگ مانگتے ہیں کبھی ایک منگتے کو دوسرے منگتے سے مانگتا ہوا آپ نے دیکھا کیوں نہیں مانگتا اس کو پتا ہے یہ بھی کسی اور سے مانگ رہے ہے اور میں بھی کسی اور سے مجھے دینا یہ تو خود منگتا ہے منگتا منگتے سے سوال نہیں کرتا اللہ نے سارے انسانوں کو منگتا اور فقیر قرار دیا انت مول فکر آلہ اور فقیر اللہ اکبر اللہ نے اتنا محتاج بنایا ہے روزے رکھے ہوئے نا گرمی ہے بھوک ستاتی ہے کھانے کا محتاج ہے پیاز ستاتی ہے پینے کا محتاج ہے کھا پی کر عادت پوری کر لے پھر اس کو باہر نکالنے پر بھی محتاج ہے باغدہ پر لیٹرین کی طرف کذائے حاجت کرنے کے لیے پہلے ایک عادت پوری کی پھر دوسری عادت لگ گئی اتنا عادت مند اللہ نے انسان کو بنایا اللہ کے نبی نے دعا سکھائی نہ کھانے کے بعد الحمد للہ ہلزی اطام و سکا وہ سب جا جا سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے کھلایا بھی ہے پلایا بھی ہے نظام نظام میں برابر بھی کی ہے اور پیچھے ایک نکلنے کا راستہ لگا دیئے ہے وجہ له مکھراجا یہ کسی کا مخرج بند ہو جائے اسے پوچھو پھر کیا بنتی ہے کتنی آ اور لاحق ہو جاتی ہیں اللہ نے انسان کو محتاج پیدا کیا عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو اور سیدہ مریم علیہ السلام کو الہ اور معبود بنایا اللہ نے کہا ماں بیٹا دونوں الہ نہیں ہیں کیوں نہیں اللہ کوئی لمبی چوڑی فلسفی آنا دلیل نہیں اتاری فرمایا یا کو ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے کھانا کھانے والا محتاج ہوتا ہے تو محتاج عبادت کے لئے کیسے ہو سکتا ہے اللہ عبادت کے لائق ہے ہوا یوتھ ولا یتعم وہ کھلاتا ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے اسمد کل ہود اللہ اسمدھ اللہ سمدھ ہے سماد کے لغت میں کئی معنی ہیں جن میں ایک معنی لغت کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا اللہ سی لا جو لہو اللہ جی لا جو ہستی کو پیٹ نہ لگا ہوا ہو وہ سمجھ ہوتی ہے جسے پیٹ لگا ہوگا وہ حجت مند ہوگا ضرورت مند ہوگا وہ اپنا پیٹ بھرنے کی فکر میں رہے گا اللہ تعالی کے صفات میں جو بڑا وصف ہی نہیں ہے اور انسان دیکھو کتنا محتاج ہے کبھی اس کا نام و نشان نہیں تھا پھر اللہ رب العالمین نے اس کا پیدا کیا پھر اس میں سے اس کی بیوی بنائی پھر نظام بنا دیا دونوں کے ملاب سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی سور نساء کی پہلی میں بیان ہے اللہ کا ابھی نشان جب پہلے ایک پانی کے قطرے کی صورت میں چالیس دن پھر جمع ہوئے خون کی صورت میں چالیس دن پھر گوشت کے لوتڑے کی صورت میں چالیس دن چار ماہ پورے ہو جاتے ہیں پھر اس کی شکل صورت بنا کر روح اللہ ڈال دیتے ہیں اور دیکھو رحم مادر میں بند کوٹڑی میں اس کو روزی کون دے رہا ہے جہاں بظاہر کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے یہ محتاج ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہے خوراک کا محتاج ہے اللہ نے ناف کے ساتھ خوراک کی ناڑی لگا دی ہے اندر کھانا دے رہا ہے اس کو خوراک دے رہا ہے دنیا میں پھر آ وقت پورا کر کے کتنا محتاج ہے آنکھیں ہیں اس کی کیا دیکھ کر ماں باپ کو پہچان سکتا ہاتھ ہے پکڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے کان ہے کسی کی بات ابھی سننے والی صورت نہیں ہے منہ میں جبانے کے لیے ابھی دانت ہی نہیں ہے پاؤں موجود ہیں چل کر کہیں جا نہیں سکتا پیٹ موجودہ نظام نظام میں بھی کام ہی نہیں کرتا خالی دودھ اور لکوڈ چیزیں پینے کے اوپر اس کی زندگی گزرتی ہے اللہ اسی وجود میں ہمت اور طاقت دیتا ہے یہی ہاتھ پیر پکڑنے لگ جاتے ہیں پاؤں چلنے لگ جاتے ہیں کان سننے لگ جاتے ہیں آنکھیں دیکھنے لگ جاتی ہیں زبان بولنے لگ جاتی ہے دانت نکل آتے ہیں خوراک چبانے لگ جاتا ہے میدہ ہضم کرنے لگ جاتا ہے اور فضلات باہر خارج ہونے لگ جاتے ہیں پھر اس سے آگے بڑھتا ہے آہستہ آہستہ پھر جوانی سے بڑھاپے میں جاتا ہے وہ جن آنکھوں سے دیکھا کرتا ہے اب کمزور ہو گئی ہیں اینک لگا لی ہے اب اینک کے بغیر بھائی کو صاف نظر نہیں آتا کان سنتے نہیں ہیں اللہ سماعت کان میں رکھ لیتا ہے بات سننے کے لیے حاجت آ ہے بیمار ہو گئے چل کر واش روم نہیں جا سکتا پکڑ کر اس کو لے کے جا رہے ہیں بعض انسان بستر مرک بر لیٹے ہوئے ہیں اور والدیں, اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے پیشانہ پیشاب بستر پر نکل جاتا ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے کتنا محتاج ہے انسان پھر زندگی گزرتی ہے تو موت آ جاتی ہے مر جاتا ہے ساری زندگی محتاج ہے اور محتاج کبھی عبادت کے لائق نہیں ہوتا وہ حاجت مند ہوتا ہے وہ حجرت روا نہیں ہوتا عادت روا صرف اللہ ہے. جو حجت روا ہوگا وہ بندگی کے لائق ہوگا تیسری اور آخری بات کہتا ہوں کہ وقت اختتام کو ہو رہا ہے اللہ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے اسے موت نہیں ہے اونگ نہیں ہے نیند نہیں ہے جس کو نیند آتی ہے اونگ آتی ہے موت آ جاتی ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ کی کائنات میں سب سے اونچی مثال اعلی عرفہ ہستی حضرت محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے موت آگئی آپ کو بھی قبر کے اندر دفن کیا ہوا ہے کئی تو اس سے بھی ڈرتے ہیں نا. ان کو لفظ موت سن کر ہی موت پڑ جاتی ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ان کا میتون ان میتون آپ بھی مرنے والے ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں آف او کتلا ان تم اگر یہ نبیل اسلام کو موت آ گئی یا آپ قتل کر دیے گئے کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے جب پھر وفات مبارک ہوئی تو صدیق اکبر نے خطبہ دیا تو کیا کہا تھا صحیح بخاری بازار میں آ لوگو سن لو من کا منکم من یا بو دو محمدن فینا محمدن قد ماتا تو میں جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے ومن منكم اللہ, اللہ, لا جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ زندہ اس کو موت نہیں ہے جسے موت آ جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا مرنے کے بعد وہ لوگوں کی کیسے سنتا کیسے عادت پوری کر سکتا ہے اپنی عادت تو خود پوری نہیں کر سکے ہر انسان جو بھی بلکہ کائنات کی ہر زیرو چیز سب کو موت آنی کلو شین ہل اللہ وجہ کلو نفسن لا الموت کل ان موت اللہ تفر رو نامن ہو فن ہوں ملاقی کم کتنی آیتیں قرآن میں موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا بڑے بڑی قلعے بلڈنگیں بینکر بنا کر ان کے اندر بھی داخل ہو جائے فرشتہ موت کا باں بھی آ جاتا جو مر جائے گا وہ عبادت کے نہیں اللہ وہ ہوتا جس کو موت نہ آئے آئے الکرسی کر اللہ ہو لا اللہ اللہ ایسی ہستی ہے جس کے سوا کوئی ال نہیں اس کے اوساف کیا ہیں الہ القیوم ہمیشہ سے زندہ خود قائم کائنات کو قائم رکھنے والا ہے لا خز حو سے تم بلا نوم نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی امام ابن کثیر نے شاید کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ورض کر کے میں ختم کر دیتا ہوں بنی اسرائیلی جو روایات ہوتی ہیں وہ اگر ہماری شریعت کے خلاف نہ ہوں تو باعث عبرت ان کو بیان کرنا درست ہوتا امام ابن کثیر ایک روایت لائے اسرائیلی روایات میں سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے اللہ تجھے نیند کیوں نہیں آتی اللہ نے کہا اچھا موسا پانی کے دو برتن پکڑ لے ایک دائیں ہاتھ میں اور ایک پکڑا دیے برتن نین تاریک کرتی جو یہ نیند تاریک ہوئی تو موسی علیہ السلام کے ہاتھ ڈھیلے دونوں برتن گر گئے اللہ رب العالمین نے جب موسی علیہ السلام بیدار ہوئے تو کہا میرے موسی تھوڑی دیر کے لیے تجھے اونگائی ہے دو برتن نہیں سنبھال سکا اور میں رب العالمین سو جاؤں تو اتنی بڑی کائنات جو میں نے بنائی ہے اس کو کون سنبھالے تو اللہ رب العالمین کو اونگ تک نہیں اتی ساری کائنات کا پروردار ہے پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے اور جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے وہ کبھی معبود نہیں ہوتا تو کلمہ میں سبق دیتے ہیں ہمیں معبود صرف اللہ کو ماننے ہر قسم کی دعا پکار سجدہ نظر و نیاز عبادات جتنی ہیں صرف ایک اللہ کی ہیں اور اللہ کے سوا کسی کی نہیں